السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ وقفہ والسلام وسلم من لا نبی عبادہ امآباد وقول اللہ سبحان اعوذ اعظب السميع سمیم من قان الرجیم من ذیحی ونفخه ونفثه یا اس رو لیا متی ان کم انعمت علئی کم وی فو تم آل اللہ آیت نمبر سینتالیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی جہانوں پر فضیلت سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانوں کے لوگ ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے ان میں رسولوں کو بھیجا کتابیں اتاری انہیں بادشاہت عطا کی اور ان میں سے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے خصوصی ان پر عنایت کی بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جو سیدنا یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تو جتنے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں لوگ آئے انہی میں بنو اسرائیل کے اکثر انبیاء علیہ السلاط والسلام بھی اللہ نے مبعوث کیے جس میں یوسف علیہ السلام پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا ہے سلیمان علیہ السلام داوود علیہ السلام موسا عیسیٰ علیہ و وسلام اور دیگر انبیاء تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی وہ نعمت یاد دلائی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو دعوت دیتے تھے سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین نے اسی موضوع کو بیان کیا آئے نمبر سولہ میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا اسرائيلَ الْكِتَابَ وَالحُكْمَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی اور سورہ الدخان آیت نمبر بتیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناََ ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا اور سورہ معدہ آیت نمبر بیس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے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 اور جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا اللہ رب العالمین نے یہاں بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں جو اللہ نے نازل کی ان کا ذکر فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کو ان کے سامنے پیش کر کے بتایا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی فضیلت دی کتنا مقام دیا تم نبیوں کو بھیجا تمہیں بادشاہتیں اللہ رب العالمین نے قائم کی اللہ نے تمہیں عزتیں دی تمہاری نسلوں میں اللہ نے بیسوں سینکڑوں ہزاروں نبیوں کو بھیجا لیکن میرے محترم بھائیوں اور بہنوں بنو اسرائیل کے یہی وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ نے اتنی نعمتیں کیں اتنی فضیلتیں ان کو عطا کیں لیکن ان ظالموں اور بدبختوں نے اللہ کی نا اللہ کی بغاوتیں کی اور اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اللہ کی کتابوں سے اعراض کیا حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں تک کو شہید کر دیا یہ اتنی بدبخت قوم تھی اللہ اب ان کا تذکرہ کر رہا ہے اس کے بعد مزید آیات میں ان کی بدخصلتیں بھی آئیں گی اور ان کو دعوت بھی آئے گی اللہ رب العالمین صورت البقرا کہ یہ مقامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے تمام بہنوں بھائیوں کو اپنی اصلاح کی توفیق دے و آخر اداوانہ ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ